مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آیا ہوں تو بن اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے